قال لا اعبدو ما تعبدون ولا ولا ولا ما اعبد ولا انا لکم دین و دین صدق اللہ نبی کریم سے کسی نے پوچھا کہ جب میں بستر پہ جانے لگوں تو کیا پڑھا کروں تو آپ سسم نے فرمایا کہ الکافرون پڑھا کرو کیونکہ یہ شرک سے بےزاری کا اظہار ہے الکافرون قرآن مجید کی ایک مختصر صورت ہے جو ہم میں سے تقریبا ہر شخص کو یاد ہے لیکن آیت کی ریپیٹیشن کی وجہ سے اکثر بھول بھی جاتے ہیں اس کو کیونکہ ایک آیت دو مرتبہ آتی ہے تو بعض اوقات کنفیوژن ہو جاتی ہے لیکن ان اللہ اگر آپ تھوڑا سا سے گرامر کی مدد سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو کبھی نہیں بھولے گی الکافرون میں سے میں کچھ افعال آپ کے سامنے لکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں پہچانیں گے اور جملہ فیلیا مزارے کی مدد کے ساتھ ہم ان شاء اللہ شروع کریں گے ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں فعل مزارے کی کردان کرنا سیکھا ہے اور رزلٹس ہمارے سامنے یہ آئے تھے کہ جو ماضی درمیان والے حرف کی پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مزارے میں بھی درمیان والے حرف کی حرکت پیش ہی ہوتی ہے لیکن اگر ماضی میں درمیان والے حرف کی حرکت زیر ہو تو مزارے میں 99.99% .99 زبر ہوتی ہے اور 0.01% زیر ہوتی ہے ابھی ماضی میں درمیان والا حرف اگر زبر کے ساتھ ہو تو مظاہرے میں درمیان والا حرف کیا ہوتا ہے اس پہ انشاء اللہ بات کریں گے لیکن پہلے چند الفاظ پہچان کرنے کے بعد آپ کے سامنے سوت کافرون میں ملتا ہے کلیا ایوہل کافرون لا دو تھوڑا سا غور کریں کیا یہ ماضی ہے میں اس وقت سوال آپ سے ماضی مزارے کے حوالے سے پوچھوں گا ٹھیک ہے کیا یہ ماضی ہے کیوں ماضی نہیں ہے کہ اس کے آخر میں پیش آ رہی ہے اور ماضی کی پوری گردان کھول کے دیکھ لیں آپ کو پیش صرف تو پہ نظر آتی ہے آخری حرف تو ہو تو پھر ماضی ہم کہیں گے ورنہ یہ ماضی نہیں ہے تو یہ مزہ ہیں ٹھیک ہے جب آپ یہاں تک پہنچ گئے تو پھر علامت مزارے چیک کریں فوراً کون سی ہے الف انا والی تو گویا یہ تیرواں لفظ ہے ٹھیک ہے تیرواں لفظ ہے اور یہی سے آپ کو روٹ لیٹرز بھی مل جائیں گے الف تو علامت مزارے اور عین بادال روٹ لیٹرس بادال روٹ لیٹرز ہیں اور یہ عبادت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ درمیان والا حرف پیش کے ساتھ ہے باقی وہی دیکھ لیں پہلا روڈ لیٹر ساکن آخر بھی پیش اور دمیان روڈ لیٹر پر پیش آئی ہوئی ہے یہ آپ نے پہچان لیا تو آبود کے مانا ہوں گے میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا کیونکہ مظاہرے کا ترجمہ ہم حال میں اور مستقبل دونوں میں کر سکتے ہیں تو آپ نے الحمد ایک لفظ پہچان لیا اس کے بعد اگلا لفظ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں تابود تابود مجھے بتائیے یہ ماضی ہے یا ہے ماضی کی گردان میں کہیں آپ نے اونا کی آواز سنی کہیں نہیں سنی اونا کی آواز یا تو مظاہرے میں آتی ہے یا اس جمع مذکر والے میں آتی ہے ٹھیک ہے نا ایسے ہی ہے نا تو اونا کی آواز پلس علامت مظاہرے تا علامت مزارے اونا کی آواز جمع مذکر کی آواز روٹ لیٹر پھر آپ کے سامنے آ گئے باد ٹھیک ہو گیا نا عبادت کرنا مفہوم ہے اور آپ کو پتا ہے اونہ جمع مذکر ہے اور تا تو والا ہے تو تجمہ کریں گے تم سب عبادت کرتے ہو یا عبادت کرو گے پہچان لیا نا اب آپ نے لفظ اس کے بعد ایک لفظ اور لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے ابت تم بتائے ماضی ہے کہ مظاہرے ماضی کیونکہ تم جو ہے یہ آپ کو ماضی میں ہی نظر آتا ہے تم تا تما تم تی تما تنہ والا تم ہے یہ اور رو لیٹ پھر نظر آ گیا آپ کو ان باد ترجمہ وہی عبادت کرنا لیکن ماضی میں ترجمہ تم سب نے عبادت کی سمجھ آ رہی ہے نا تو دیکھیں آپ لفظ پہچاننے گئے ہیں لفظ پہچاننے لگے ہیں پھر آپ کو ایک لفظ ملتا ہے جی آبد آبد پکا بول رہا ہے منہ سے بول رہا ہے کہ میں اس ہوں اور عابد کیسے کہیں گے بات کرنے والے کو آبد نا لفظ بتا رہا ہے میں جمع مذکر اسم عابد کا صحیح ہے نا اور دیکھیں ہاں علامت مزہ نہیں ہے اور دیکھیں اگر لکھا ہوا انا ان تو آپ نے پہچان لیا جبلا اسمیا میں عابد ہوں میں عبادت کرنے والا ہوں پہلے سنگل ورڈ پہچانا پھر جبلا اسمیا پہچان لیا انتم آبدون اس میں تم سب یاد کرنے والے ہوا آبن آبدانی سارے آنتما آبدانی آبدا یعنی آپ کو اتنا کچھ پتا چل گیا اور پھر سب سے بڑی بات کہ یافی رونا یا حرف ندا الف نام والا مذکر ہو تو اوہ بیچ میں لگا ہوتا ہے پھر لکم کا کیا مطلب ہے تمہارے, تمہارے لیے دینو تمہارا دین لیا دل. میرے لیے دینی دل. میرا دین کیا چاہیے اور اب ساری چیزوں سمجھ آ گئی ایک موٹا ماحول سمجھ میں آ گیا نا تو ان اللہ اسی طرح بڑھیں گے ہم اور اب ہم کرنے لگے ہیں ماضی سے فیل مزارے کی کرتا زہابا ماضی کی وہ ٹائپ ہے جس میں درمیانہ والا حرف زبر کے ساتھ ہے درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہے اس سے پہلے ہم نے وہ ماضی استعمال کی جن میں درمیان والا حرف یا تو پیش کے ساتھ ہے یا زیر کے ساتھ ہے اور مظاہرے ہم نے اس سے بنایا کہ اگر ماضی میں درمیان والا ہر پیش کے ساتھ ہے تو مزارے میں بھی وہ پیش ہی ہوگا اور اگر ماضی میں درمیان والا ہر زیر کے ساتھ ہے تو مزارے میں وہ 99.99% نائنٹ .99 زبر ہوگا اور زیر ہوگا اب ہم دیکھیں گے کہ ماضی میں اگر درمیان والا ہر زبر ہو تو مظاہرے میں وہ کیا ہوگا تو میں اس کی گدان آپ کو بتاتا ہوں تو ظالح ہم نے کاپی کی ہے جی شروع میں علاوت مظاہرے یا لگائی آخر میں پیش شروع میں زبر پہلا روٹ لیٹر ساکن نوٹ کر لے کہ ماضی میں جب درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہوگا نا تو عرب سے کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے عرب سے کچھ بھی ایکسپیکٹڈ ہے زبر بھی لا سکتا ہے زیر بھی لا سکتا ہے پیش بھی لا سکتا ہے یعنی تینوں حرکتیں پوسیبل ہیں لیکن جو ایک دفعہ لائے گا وہی دوسری دفعہ بھی لائے گا پھر ہر بار وہی لائے گا یہ نہیں کہ ایک دفعہ وہ زبر لے آیا پھر ایک دفعہ زیر لے آیا نہیں ایک دفعہ ہی سیکھنا ہے نا اس سے اوکے تو ریزلٹ یہ نکلے کہ اگر ماضی میں درمیان والا حرف پیش کے ساتھ ہو تو مزارے میں درمیان والا حرف ہنڈریڈ پرسینٹ پیش کے ساتھ ہوگا ماضی میں درمیان والا حرف زیر کے ساتھ ہو تو مزارے میں درمیان والا حرف نائنٹی زبر کے ساتھ اور پوائنٹ زیر کے ساتھ اور اگر ماضی میں درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہو تو اس میں کوئی پرسینٹیج والی بات نہیں ہے یہ آپ کو اپنی بڑھانی ہی پڑے گی تو پہلا سے مزارے بائی چانس ہمارا یہ بنا کہ یہاں بھی درمیان والا حرف زبر کے ساتھ ہی ہے یزحبو یہ, یہ بائی چانس ایسا ہو گیا لازمی نہیں ہے ٹھیک ہے نا? یسبو سے گردان جی اسماعیل یسوانی زہین لوگ ہیں آپ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑھانے کی اچھا جی اگلا و ماضی ہے دخلا ماضی ہے دخلا حسن مزارے بنوائیں اب آپ ڈائریکٹ نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے نا اب آپ کو سارے سٹیپس سالو کرنے پڑیں گے پھر مجھ سے پوچھنا پڑے گا اب اختیار میرے پاس ہے عرب کے بعد جی کاپی <سلام> ہو گیا جی <سلام> شروع میں <بے> علامت مزارے یا پیش زبر سکون تو یہاں کچھ بھی ایکسپیکٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی پہلی دفعہ عربی پڑھنے کے بعد یہ پرفارمنس ڈیفنیٹلیٹیبل appreci ہے ایسے ہے نا نہیں <سرع> نہیں <سرع> میرا نہیں ماشاء اللہ یہ آپ لوگوں کمال ہے کہ آپ ذہین لوگ ہیں ماشاء اللہ جلاسا اس سے مظاہرے کرنا شاباش ٹھیک ہے عبداللہ جی شاباش یا لگا دیں گے جی آخر سے شروع کرتے ہیں جی جی جی ہاں اس پہ کیا لگاؤں تو پوچھو اس پہ جی زیر لگا دیں گے عرب زیر لگاتا ہے تو ہم بھی زیر لگائیں گے یج لو ش شل ہاں لسنا تو آپ نے دیکھا کہ ماضی میں جب زبر تھا تو مزارے میں زبر بھی آیا زیر بھی آئی پیش بھی آئی ٹھیک ہو گیا ہاں جی اور کون کر کرے گا طلحہ کریں گے آپ کے لیے لفظ ہے خارا ماضی کاپی ہو گیا جی شروع میں شروع میں شروع میں کیا لگاؤں یا سے اسٹارٹ کرنا ہے پیش زبر ساکن پیش لگا دیں یخرجو کیونکہ اب تین ہاں کر وہ لگا دی ہم نے اب وہی آئیں گی بار بار جی یخرجو شابش یا خروجنا شابشاٹ جی شہروز پیار آپ کو وہ میں کردان کروا رہا ہوں جو مدارس کی جان ہے ذرا ٹھیک ہے عرب اس کو بولتا ہے جی یزربو ابو جی ابو شابش حضر ابو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ دو بندے رہ گئے ہم ہمارے ماجد حامد اور عبد الرحمان آصرس تو سنی نہیں ہم نے نا جی ماضی تیار ہے ماشاءاللہ اللہ ماضی آپ لفظ ہے ماضی کا خالہ کا جی یعنی یہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں درمیان والے حرف کی حرکت بتا کے یخلو کو بس آپ گردان پکی کریں جی شبش ایكسلینٹ تخلینہ شبش نثرا ین سرو شبش اس طرح کی ہوگی یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں یق کتلا یخلو جی تختلو نل ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ نہیں یہ سب نے کر دیا گردام ٹھیک ہے اللہ آصف ٹھیک تو ہاں لیکن میں نے عربی نہیں بولی نا اردو میں کا ہے تو الحمدللہ جی گردان آپ کو مزارے کی یاد ہو گئی ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں بغیر وقت لگائے ایک آدھی حدیث کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور آپ کو مزہ گا اور پھر انشاءاللہ تعالی مزید آگے چلیں گے نبی ایک حدیث ہم ان شاء اللہ کر سکیں گے انال مزارے کی گردان کی برکت سے ان شاء اس کے لیے کچھ لگے ہم تیار کر لیں پہلے ماضی ہے جی تا با اور این. طبیعہ. ماضی ہے کے معنی ہوتے ہیں فالو کرنا پیروی کرنا پیچھے آنا ٹھیک ہے طبیعہ ماضی ہے تو اس کا مزارے بنا سکتے ہیں نا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جہاں پر آپ کے ہاتھ کھڑے ہوں وہاں پر کر دیجئے گا پھر میں ہیلپ کر دوں گا ماضی میں درمیان والا حرف زیر والا ہے تو مزارے میں درمیان والا حرف زبر آئے گا 99.99% تو کیا بن جائے گا یت باؤ ماشاء اللہ طبی کا معنی ہے اس نے پیروی کی وہ پیچھے چلا وہ پیچھے آیا یا وہ پیچھے گیا کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یت کے معنی ہوں گے وہ پیروی کرتا ہے یا کرے گا وہ پیچھے آتا ہے یا آئے گا وہ پیچھے جائے گا یا جائے گا ماضی ہے رجا آ رجا آ کے مانا ہوتے ہیں لوٹنا ٹھیک ہے ایک دو نا لوٹنا وہ جو گدا لوٹتا ہے وہ نہیں یہ ہے واپس آنا ٹھیک ہے تو رجا کے مانا ہے وہ لوٹا وہ لوٹا وہ واپس آیا اسے مزارے بنانا ہے ماضی میں درمیان زبر کے ساتھ ہے تو مظاہرے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے عرب استعمال کرتا ہے یار جی او تو یار جیو کے معنی لوٹنا کے ہوتے ہیں رجع وہ لوٹا یرجیو وہ لوٹتا ہے یا لوٹے گا عربی زبان میں ماضی استعمال ہوتے ہیں باقیہ بکیا کے معنی ہوتے ہیں پیچھے رہنا باقی بچنا یا باقی رہنا اوکے ماضی درمیان میں حرف کی زیر کے ساتھ ہے تو مظاہرے کیا ہوگا زبر 99.99% .99%. تو مظاہرے بن جائے گا یب کا یو جب بھی کسی لفظ کے آخر میں واو یا یا جاتی ہے نا کسی لفظ کے آخر میں واو یا یا جائے صحیح ہے کیا کہا ہے میں نے جب بھی کسی لفظ کے آخر میں واو یا یا جائے جیسے یہاں پر یا آئی ہوئی ہے اور اس واو یا یا پہ حرکت ہو یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں واو یا یا اجے حرکت والا واو یا یا اوکے یہاں بھی یا پہ حرکت ہے یہاں بھی یا پہ حرکت ہے لیکن پیچھے زبر ہو اگر پیچھے کیا ہو زبر یہاں زبر ہے یہاں زبر نہیں ہے سچویشن سمجھ رہے ہیں نا جب بھی کسی لفظ کے آخر میں واؤ یا, یا حرکت والا آجائے جائے کوئی بھی حرکت والا ہو واؤ یا, یا لیکن پیچھے زبر ہو پروناس نہیں کر سکتا آسانی سے وہ اس کو پھر تھوڑا نا چینج کر کے پڑھتا ہے وہ چینج کیا کرتا ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں. کیونکہ سچویشن یہاں پر پیدا ہو رہی ہے نا وہ اس کو یب کا یو کو نا اس طرح پڑھے گا یب کا یو کو وہ یب کا پڑھ دے گا ٹھیک ہے بکیا کو ویسے پڑھے گا کیونکہ پیچھے زبر نہیں تھی یب کا کو اس نے کیا پڑھا یب کا اور یہ باقاعدہ رول ان اللہ تعالی ہمیں اس کورس میں وقت ملا تو ہم سیکھیں گے نہیں تو پھر ان اللہ تعالیٰ سیکنڈ پارٹ میں سیکھیں گے اسے لیکن امید ہے کہ ہمیں وقت ملے گا ان اللہ تو بقیہ یب کا ماضی مزارے کمبینیشن آ گیا آپ کے سامنے اور باقی رہنا اس کے معنی ہے پیچھے رہنا اس کے معنی ہے اوکے جی. یہ تو تین فیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب کچھ اسما کی بات کر لیتے ہیں عربی زبان میں المیت جانا پہچانا لفظ ہے میت کسے کہتے ہیں مردا کو صحیح مردہ اس میں الگا ہوا ہے حسن المیت کا عراب بولو ذرا تینوں فارمز بتاؤ <سؤال> المیتو <شابش>. المیت <سؤال> المیتا <سؤال> المیتی واحد اس میں تو واحد اسم مرفوع منصوب اس پیش صبر اور زیر کے ساتھ آتا ہے اگر اللہ کا وہ بس یہی ریکوائرڈ عربی زبان میں یہ جو ون ہوتا ہے نا ون ون ون ون سمجھتے ہیں نا؟ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے واحد واحد ایک کو عربی میں کیا کہتے ہیں واحد زہب واحد کا راب بولو واحدن واحدن واحد واحد کا راب تو مشکل نہیں ہے نا یار ہے ہی واحد تو واحدن واحدن واحد واحد عربی زبان میں دو کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اسنانی نانی اس نانی کا کیا مطلب ہے دو ٹو ون واحد ٹو اس نانی اس نانی کا راب عمیر بولو ذرا اس نانی اس نئی اس نئی نی آنی آئی ٹھیک ہو گیا تین کے لیے عرب لفظ بولتے ہے سلاسہ سلاسہ فروخت سلاسہ کا یار بولو تو سلاساتن جمع مکسر ٹائپ ہی ہے نا سلاساتن سلاساتن سلاساتن اوکے جی لیں جی اب یہ ساری ویکیبلری ہم استعمال کریں گے اور نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد کریں گے جبلا فیلیا ریوائز کر لیں جبلا فیلیا کون سا جملہ ہوتا ہے جو جبلا فیل جبلا. سے شروع ہو اور وہ فیل ماضی بھی ہو سکتا ہے مظاہرے بھی ہو سکتا ہے اوکے okay جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا با ماضی ہے مظہرے مزہ ٹھیک تو آپ کا جملہ فیل شروع ہو رہا ہے فیل سے اور فیل مزارے ہے یتبہو کا کیا درجمہ ہوگا وہ پیچھے آتا ہے یا پیچھے آئے گا اوکے جی فائل کون ہے اس کا حسن یتبہو کا فائل کون ہے پہلے لفظ میں کون فائل ہوتا ہے اب ذرا ذہن میں ایک پوائنٹ جو ہم نے نہیں کیا وہ یاد کر لیں جو مزارے کا پہلا لفظ ہے نا جیسے یت کی گردان میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں یت کا فائل ہوا ہے اس کے اندر ہے یت با آنی جسے آپ آنی سے پہچان رہے ہیں یت با اونا جیسے آپ اونا سے پہچان رہے ہیں تتپاؤ ہیا فائل ہے اس کا تت بنی ہوما یت ہنا تتپاؤ انت بنی انتما انتی، انتما، اونا نتبع اونا نتبع اونا. ذہن میں رکھنا شاہ بھائی ٹھیک ہے نا یہ اچھا ہوا اس سے ہمیں مل گیا تو یتبہ کا فائل کون ہے ہوا اور یہ ایک اور چار میں سے ہے نا تو اس کا فائل آگے آ سکتا ہے آ سکتا ہے نا ٹھیک سر میں ایک سمپل جملہ آپ کو ذرا پریکٹس کروا دوں پہلے میں کہتا ہوں جی یت با اب زید فائل بن گیا جمعہ کریں زید جائد. پیچھے آتا ہے جائد. کیا آئے گا یت باؤ زید زید حامد کے پیچھے, پیچھے آتا ہے یا زید حامد کے پیچھے آئے گا زید فائل ہے حامد مفول ہے ٹھیک ہے اچھا اگر زئید النا ہوتا تو اب فائل کون تھا ہوا اس کے اندر وہ حامد کے پیچھے آتا ہے سمجھ آ گئی نا بات ایکسیلنٹ ماشاء ذہین لوگ ہیں آپ آپ اس لیے حدیث کے پہلے جملے کو بڑی آسانی سے ٹرانسلیٹ کر لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی المیت مرفو ایک منصوب ہے منصوب ہے تو کیا ہے مفول ترجمہ کریں وہ میت کے پیچھے آتا ہے یا آئے گا ٹھیک ہے نا ابھی وہ کا مزہ نہیں چل رہا اوکے جی آپ نے فرمایا یتبع المیتا سلاسۃ سلاسہ مرفوع ہے نا فائل آ گیا ترجمہ کریں چیزیں جو چھوڑے ترجمہ سمپل کریں تین میت کے پیچھے آتے ہیں یا آئیں گے تین میت کے پیچھے جاتے ہیں یا جائیں گے ٹھیک ہے تین میت کے پیچھے آتے ہیں یا آئیں گے تین, تین کہہ کے توجہ حاصل کی گئی کہ آپ دوسرے سنیں گے تین کون تو یہ عربی ہے کہ تین کا نام نہیں لیا سمبل کہہ دیا, عزت بول دیا تین تو اب جو بھی سن رہا تھا وہ متوجہ ہوا کہ یار تین کون اب تین کو ایکسپلین کیا آپ نے نمبر ون آہلوہ اس کے گھر والے آہل سمجھتے ہیں نا اہلو جسے کہتے ہیں اور کون سا مرکب ہے بلس زمیر پکا مرکب اضافی آلو اس کے گھر والے یہ ہو کی زمیر کس طرف جا رہی ہے کس کی طرف جا رہی ہے میت کی طرف میت مذکر ہے نا تو ہو کی جا رہی ہے اس کے گھر والے وہ مالو اور اس کا مال و امل اور اس کا عمل یت بول میت میت کے پیچھے تین جاتے ہیں یا آتے ہیں ٹھیک ہے وہ تین کون ہیں آلو و والوہ و امل اس کے گھر والے اس کا مال اور اس کا عمل ٹھیک عرب کے ہاں رواج تھا کہ جب بھی کوئی فوت ہوتا تھا ذاہبات میت کو قبرستان میں لے کے جایا جاتا تھا گھر والے تو آپ کو پتا ہوتی ہے ساتھ اور عمل نظر نہیں آ رہا ہوتا مال بھی ساتھ ہوتا تھا ٹھیک ہے نا بینک تو ہوتے نہیں تھے پورا پورا بینک چل کے جا رہا ہے ساتھ ٹھیک ہے پلاٹ جا رہے ہیں ساتھ نہیں کیا ہوتا تھا کچھ سامان سمون ہوگا کچھ ہی ہے وہی ہے نا پھر نبیم صلی اللہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ میت کے ذمے کوئی قرضہ تو نہیں ہے اگر کوئی کھڑا ہوتا شخص یا ہاتھ کھڑا کرتا جی میرے پیسے دینے ہیں اس نے تو وہ جو مال ہوتا تھا نا اس میں سے قرضہ دیا جاتا تھا اگر زیادہ لوگ ہوتے تھے تو سب کو دے دیا جاتا تھا اور پھر جو باقی بچتا تھا نا وہ پھر گھر والوں کے والے کیا جاتا تھا کہ اب یہ وراثت ہے یہ تم تقسیم کرو گے صحیح یہ طریقہ تھا جس کے پاس مال نہیں ہوتا تھا نا اور قرضہ لینے والے ہاتھ کھڑا کیے ہوتے تھے تو نبی کی اس سے ہم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے آپ کہتے تھے کسی کو کہ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو تم پڑھا دو یعنی آپ نے اس کا جنازہ پڑھانا پسند نہیں کیا راجن? سمجھ تو گویا کرز کوئی دین میں منع نہیں ہے لینا لیکن لے کے واپس کرنا ضروری ہے اوکے اللہ کے نے فرمایا ہے کہ جب شہید کتنا بڑا درجہ ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کرزے کے شہید کا کرزہ معاف نہیں ہوتا شہید ہونا کوئی معمولی بات ہے جی آپ نے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ ابھی گرتا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے کرزے کے قرضہ معاف نہیں ہوتا وہ قرضہ جس کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ایک روپیہ بھی ہو سکتا ہے کل دے داں گا اس کے بعد کل پتہ نہیں آئی نہیں آئی بھول گئے کیا ہوا قیامت کے دن اس نے پکڑا ہوگا گریبان سے کہ ایک روپیہ دینا تھا اس نے میرا اللہ صحیح ہے سمبل سی بات ہے یا تو اس کا روپیہ دے رہے دیں واپس جان چھٹ جائے گی ادھر روپیہ ہوں گے نہیں ہوں گے نا ورنہ تو بڑا آسان تھا کوئی نہیں چلو ادھر دے دیں گے یار سارا لے کے جاؤں گا میں جو جمع کر رہا ہوں اب روپیہ ہوگا نہیں ادھر وہ کھڑا ہوگا کہ مجھے لے کے دے اللہ اس نے میرا روپیہ دینا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا اس کی نیکی نیکیاں وہ اسے دی جائے گی اور آپ سے اس نے فرمایا کہ ایسا شخص بھی آئے گا جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی کہ ساری نیکیاں اس کی لے جائیں گے ساری نیکیاں لے جائیں گے اور ابھی بھی باقی بچے ہوئے ہوں گے پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے اور ایسے شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہو کیونکہ آپ نے پوچھا تھا تمہیں پتا ہے کہ مفلس کون ہوتا ہے صاحب نے کہا ہاں جی جس کے بعد پیسے نہیں ہیں وہ مفلس ہے آپ نے کہا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بڑی نیکیاں لے کے آئے گا لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی آ جائیں گے سارے کہ اللہ اعلیٰ بدلا دلا سے ہوگا کچھ نہیں لہذا اس کی نیکیاں لے لیں گے نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر ان کے سب کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے اور اس شخص کو اتنی نیکیوں کے باوجود جہنم میں پھینکا جائے گا آپ نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ترین شخص ہوگا تو بات میں کر رہا تھا مال بھی جاتا تھا لہذا قرضے کے بعد ادا کرنے کے بعد پھر وہ, وہ رسا کے حوالے کر دیا جاتا تو یتم المیت اور تین میت کے پیچھے جاتے ہیں آلوہ اس کے گھر والے و مالوہ اس کا مال و امل اور اس کا عمل پھر کیا ہوتا ہے فا پھر اس کے بعد ٹھیک ہے فا بتا رہا ہے پھر دین یرجو وہ لوٹ آتا ہے وہ لوٹ آتا ہے اچھا یہ پہلا لفظ ہے نا اس کا فائدہ آ سکتا ہے نا میں کہتا ہوں یرجیو زئی دن و حامد کیا ترجمہ ہوگا پھر زید اور حامد واپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب تجوہ میں کیا کر رہا ہوں پھر زیادہ حامد واپس آ جاتے ہیں اگر میں کہوں فہر جیو اس نانی پھر دو واپس آ جاتے ہیں دو واپس آ جاتے ہیں واہب کا واحد اور ایک پیچھے رہ جاتا ہے ٹھیک ہے نا دو واپس آ جاتے ہیں ایک پیچھے رہ جاتے ہیں پھر آپ ہی نہیں چھوڑ دیا کہ آپ اپنی مرضی کے دو وہاں چھوڑ دیں واپس لے آئے ایک کو وہاں چھوڑ دیں آپ نے بتایا کون واپس آئیں گے کون رہے گا آپ نے فرمایا یار جی او آلوہل اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اب کام الح اور اس کا عمل پیچھے رہ جاتا ہے نبی علیہ سسم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ایسے ہی نکلے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھے اور آپ نے انہیں پہچانا ٹھیک ہے یہ معمولی بات ہے پوری حدیث آپ کو بیٹھے بیٹھے یاد ہوگی جی حدیث سمجھ میں آ گئی یت بول بھیا تھا سلاست ان آمالو امل ہوں فیرجی وسنانی ویب کا واحد یرجو آلو امالوح کا ملوہ دیکھیں لواحقین دینے کے لیے تیار نہیں لیکن وہ کچھ کر یا تو اگر وہ بتا کے گیا نا سارا کہ میں نے اتنا دینا ہے اور دے پھر لواحقین نہیں دے رہے تو پھر تو لواحقین کو ہوں گے لیکن اگر وہ بتا کے ہی نہیں گیا گناہ کیونکہ وہ کہتے ہیں کیا ثبوت ہے لواحقین کہتے ہیں یہاں کہ بھی کیا سبوت ہے آپ کے پاس کے ہمارے باپ نے لیا تھا اب سبوت ہوتا نہیں ہے ایسا ہی ہے نا لکھ لیا کرے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ وسیعت تیار ہونی چاہیے ہر بندے کی سارا کم از کوئی ایک بندہ تو ہو گھر میں یار جسے سارا پتا ہو کہ آپ کا لین دین کیا ہے آپ نے کس سے کچھ لینا ہے کس سے کیا, کس سے کیا دینا ہے سارا پتا ہو بعد میں تاکہ مسئلے نہ ہو تو ہم پتہ نہیں کس اس میں رہتے ہیں کہ ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے موت تو یاد ہی نہیں نا پھر کیونکہ موت یاد ہو تو پھر ہم خیال تو رکھیں نا تو اس لیے بہت ضروری چیز ہے رکھیے گا جی الحمدللہ جی حدیث ہوگی یاد بھی ہوگی صحیح ہے اور اب آپ کا کام ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائے جو سیکھا ہے اسے آگے بتائیں اور میں اب آپ کے سامنے بس چند رزلٹس رکھنا چاہتا ہوں جو ہم نے آج مزارے بنا کر نکالے ہیں ٹھیک وہ رزلٹ رکھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ چھٹی اور کل پھر پھر مزارے کو ہم منفی بنائیں گے اور اس میں زور پیدا کریں گے انشاءاللہ لیں اللہ کچھ ریزلٹس میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں جو ہم نے مزارے بناتے کیے ہیں آپ میری تائید کریں گے کہ ایک رزلٹ ہمارا یہ نکلا ہے کہ جو ماضی تھا نا اگر درمیان والا حرف پیش کے ساتھ تھا تو مظاہرے درمیان والے حرف پیش کے ساتھ ہی تھا ہی ہے نا ایسی ہے نا ایک ایگزامپل میں آپ سامنے لکھ دیتا ہوں کروما یخرو ٹھیک ہے نا؟ یہ ریزلٹ نکالا نا ہم نے پھر ہم نے دوسرا ریزلٹ یہ نکالا کہ ماضی اگر زیر کے ساتھ تھا نا مظاہرے جو ہے نا وہ زبر کے ساتھ تھا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن ایسی ہے نا اس کی ایک ایگزامپل لکھ دیتا ہوں سمیا یس ما صحیح یعنی یہ ہنڈریڈ था تھا اور یہ 99.99% .99 لیکن جو 0.01% تھا وہ بھی ساتھ ہی آئے گا نا اس کے یعنی وہ ریزلٹ نمبر تین تھا کہ ماضی اگر زیر والا ہے تو مزارے زیر والا ہو سکتا ہے 0.01% جس کی ایک ایگزامپل ہم نے کی ایک ایگزامپل کی حسیبہ یا سیبو ایسے ہی نا اوکے اس کے بعد ہم نے دیکھا ماضی اگر زبر والا ہے تو اس کا مظاہرے زبر کے ساتھ بھی آیا اس کا مظاہرے زیر کے ساتھ بھی آیا اس کا مظاہرے پیش کے ساتھ بھی آیا ایسے ہی ہے نا گویا پانچ اور چھ یہ زر نکلے اب ان کی بھی ایک ایک ایگزامپل رکھ لیتا ہوں مثلاً زبر والا میں اگزامپل رکھتا ہوں فتح تو عرب اس کا مظاہرے بولتا ہے یفتاح ٹھیک یہ والا کمبینیشن ذرابا یز ریبو اور یہ والا کمبینیشن نسرا یو سرو اوکے جی آپ نے بس یہ کرنا ہے آپ نے یہ جو چھ ایگزامپل لکھی ہوئی ہیں نا چھ اگزامپل جو ان ریزلٹس کی بیس پہ ہم نے لکھی ہیں وہ ریزلٹس ہیں یہ ایگزامپل ہیں یہ چھ ایگزامپل آپ نے یاد کرنی ہے آج کل کے لیکچر میں جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ سے پہلے میں یہ چھ ایگزامپل سنوں گا چھ ایگزامپلس کا کیا مطلب مثلا میں کہوں گی جی ہاں جی چھ ایگزامپل سنائیں تو آپ سنائیں گے مجھے کروما یکرومو یعنی ماضی کا بھی پہلا لفظ مزارے کا پہلا لفظ کروما یقروم نہیں کہ وہ اپنی بھی نہ کے سنا دیں کریما یكریمو نہیں جو لکھی ہوئی وہی كروما یكروم سی سمیا یسم ہسیب یاسیب فتح یفتاح دورا بہ نصر نسرا ٹھیک ہے چھ ایسا ہے كروما یكرومو سمیا یسم ہسیب یاسیب فتح یفتاح دوربا یدریب نصر انسرو یہ چھ ایگزامپل آپ کو ویسے یاد ہو گئی ہوں گی لیکن آپ کو میں پورا ٹائم دے رہا ہوں کہ کل جب آپ لیکچر میں تشریف لائیں تو یہ چھ ایگزامپل ہر شخص کو آنی چاہیے کیونکہ کل سے ہمارا سلسلہ گرامر انہی چھ ایگزامپلس میں بیس کرے گا اوکے جی ان اللہ تعالی کل ملاقات ہوتی ہے آپ سے سبحان کے اللہ کا اشد اللہ و کا وطوب.